بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ربط سورہ آلہ بھی تارخ ابتداء خلق کے بعد استقمال خلق کا بیان یہ سورہ جو تھی نا کون سی سورج تھی تارک نا پھل یون زرل انسان و مما بولے وہ ابتدا خلق تھی اس کے بعد استقمال خلق کا بیان ہے استکمال خلق خلق کو مکمل کرنا وہ ہے سب بے رب آج آل. اللہ کی تسبیح پڑھو گے تو مکمل ہو یا نہیں دوسرا ربط ہے محل کا فرین سے یعنی کپال کو چھوڑو تم اپنا کام کرو خلاصہ اس کا ہے تکمیل نفس اور تبلیغ آج. سب رب سے تکمیل نفس ہے تسبیح پڑھو عبادت کرو تکمیل نفس ہے آگ ہے پا تاؤ سے کیا ہے تبلیغ حلق یہ بہترین خلاصہ ہے تکمیل نفس اور تبلیغ حلق آسان ہے دوسرا خلاصہ اس کا لمبا ہے توحید ترغیبر قرآن تبلیغ مستفیدین غیر مستفیدین کا بیان تزہ علی دنیا ترغیب آخر نوٹ سورہ اعلیٰ سے آخر تک مضمون توحید اور تزہید علی دنیا کہ گا اچھا جی میرے عزیز اب کیا ہے جی ابتدائے خل کے بعض گا رہی ہے جی تکمیل خل اپنے آپ کو مکمل کرو اور مکمل کس سے ہوگے اللہ کی عبادت سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے تکمیل ہوتی ہے یہ دنیا سے نہیں ہوتی پر میں سب اسمربے کا آلہ یہ کنارے پہ لکھ لو تکمیل نفس دو خلاصے تھے نا مختصاد وہ بھی لکھوا دوں اور لمبے خلاصے بھی لکھوا دوں سب اسمربے کا آلہ کنارے پہ لکھنا ہے اور آگے فزکر آ رہا ہے تین چار سطروں کے بعد ہے فزکر ادھر کیا لکھنا ہے تبلیغ خل یہ دو خلاصے مختصر ہیں تکمیل نفس تبلیغ خل اب درمیان میں خلاصے جو لمبے ہیں سب بے اس پر اب کل توحید لکھ لو جی پاکی بیان کار نام رب اپنے کی جو کہ شان ہے بلند ترین ہے پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ شان ہے میرے عزیز جس طرح اللہ تعالی کی ذات پاک ہے شریکوں سے اللہ کی ذات پاک ہے شریکوں سے اسی طرح اللہ کے نام کو بھی پاک کرو خدا کے نام کو بھی شریکوں سے پاک بھائی عالم الغیب خدا کا نام ہے صفاتی نام میں سے تو اس کو پاک کرنا ہے یا دوسروں کو عالم الغیب کہنا ہے عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا ہاں یہ سب اللہ کی سستیں ہیں تو اللہ کے ناموں کو بھی پاک کرو غیروں کو اس کے اندر شریک نہ کرو پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ آدان ہے یہ ہے توحید اللہ دی کا فسوا یہ دلیل عقلی لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو تصرف عام دلیل عقلی ہے اور تصرف عام یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا یہ تصرف عام یہ ہے نہیں اللہ خالہ کا فسوا جس نے پیدا کیا ہر چیز کو سوہ۔ پھر ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا اس کے مناسب والذی قدر فہدا اب آگے تصرف خاص ہیں تصرف متعلق حیوانات تصرف متعلق حیوانات اللہ نے حیوانات کو پیدا فرمایا اور حیوانات کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا ایوانات کو پیدا کر کے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو پیدا کیا ٹھیک ہے نا تو اس کی غذا کے لیے مناسب غذا تجویز کر دی جو غذا وہ کھاتا ہے اور کام کیا دیتا ہے بار برداری کا ٹھیک ہے نا اسی طرح گھوڑے کو اس کے مناسب تجویز کیا یہ کتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا اس کو گھاس کھلاتے ہوئے کتے کو کیا تو اس کے مناسب تجویز کیا جو غذا ہوگی یہی ہے ہم بھی حیوان ناتک ہیں اللہ نے ہمارے لیے بھی غذائیں مناسب تجویز کی دیکھو یہ تصرف متعلق حیوانہ ولزی قدر فا جس نے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب پیوانات کو پیدا کر کے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب فہدا ہر چیز کے مناسب اشیاء کو تجویز کر کے فہدا پھر اس کی طرف راہبری کر دی اس کی طرف کیا کر دی کر دیں اب کتے کے سامنے آپ حلوا بھی رکھیں اور ہڈی بھی رکھیں وہ کیا کھائے گا حلوا نہیں کھائے گا یہ کس نے راہ کیا ہے اللہ نے راہبری کی ہے دلی کے سامنے حلوہ بھی رکھیں اور چوہا بھی چھوڑ دیں وہ کس کے پیچھے دوڑے گی چوہے کے پیچھے اللہ نے رہنمائی کی تو پروردگار نے حیوانات کو پیدا کر کے ان کے مناسب چیزیں تجویز کی اور مناسب چیزیں تجویز کر کے ان کی طرف ہر حیوان کو کیا کر دی رہا بری ارے ایک چھوٹا بچہ ہے پیدا ہوتا ہے سمجھے وہ ماں کے پستانوں کی طرف کتنی جلدی جاتا ہے تم نے ان کو سکول میں پڑھایا ہے یا فطرتی طور پہ ہے یہ جی؟ ماں کے پستان کی طرف خود لپکتا ہے اللہ راہ کر رجل مر آ یہ تصرف متعلق نباتات پہلا تصرف تھا متعلق اس کے حیوانات اب یہ تصرف ہے متعلق نباتات جس ذات نے نکالا چارہ مر منا چارہ نہ جانتے ہو تو گھاس سمجھ لیجئے گھاس ہے جس ذات نے نکالا چارا جانوروں کے کھانے کے لیے پا لو پس کر دیا اس کو سیاہ پہلے گھاس دیکھو سر سبز ہوتا ہے چند دن بہر پڑا رہے کیا ہو جاتا ہے کوڑا کالا بےکار ہو جاتا ہے تو ہماری جوانی بھی ایسے ہے کوڑا سیاہ کدھر سا لکڑے ہو کا فلا تنسار میرے محترام یہ تو باقی چیزوں کی تربیت تھی اے اللہ نے تربیت کی ہے یا نہیں حیوانات کے مربی بھی وہی ہیں نباتات کے مربی بھی وہی ہیں تو تربیت اشیاء کے بعد اب تربیت حبیب کا بیان ہے اللہ اپنے محبوب کی تربیت کر رہے ہیں یہ رابطہ گیا جی تربیت اشیاء کے بعد تربیت حبیب اپنے محبوب کی تربیت کس سے کر رہے ہیں سائنس سے کر رہے ہیں کیسے جی سائنس پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں سمجھے جی ترغیب لال قرآن او کا فلا ہم پڑھاتے رہیں گے آپ کو قرآن یہ استعمر والا منع کرو ہم پڑھاتے رہیں گے آپ کو قرآن فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں ہاں اللہ ماشاءاللہ اللہ مگر جو چاہے اللہ وہ اللہ تعالی خود بھلا دیتا ہے دل سے بھائی آیات بازیں منسوخ ہو جاتی ہیں نہیں ما نن سخ من آیات نو نون سے ہاں بے میں پڑ چکے ہو پہ مگر جو اللہ چاہے انہ یالم جاہرا اللہ تعالیٰ ان کمتوں کو خوب جانتے ہیں بے شک وہ جانتے ہیں ظاہر کو اور مخفی کو وانو یسروں کا لے لیو اس یہ سب تربیت حبیب ہو رہی ہے وانو یسروں کا ہم سہولت دیں گے آپ کو طرف آسان شریعت کے حضور کی شریعت آسان ہے ہم سہولت دیں گے آپ کو طرف آسان شریعت تو میرے عزیز یہ تکمیل نفس ہو گیا نہیں اب آگے کیا ہے بس ذکر سے تبلیغے خلق تکمیل نفس کے بعد تبلیغ خل کی فکر کرو پس نصیحت کر دو ان نفا اگر نفع دے نصیحت اگر نفع دے نصیحت تب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نصیحت نفع دے تو ہم نصیحت کریں ورنہ نہ کریں وہی نصیحت اگر نفع دے تو کریں ورنہ نہ کریں ہاں کہ نصیحت تو کی جاتی ہے بابا یہ ایسے ہے نا جیسے ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا ہے ایک آدمی اپنے باپ کی کیا کر رہا ہے ٹئی کر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں ادے اد حق کا ہو انکانا ابا کا کیا کہتے ہو ادے اد حق کا ہوں انکانا ابا کا اور میاں اس کا حق ادا کر اگر تیرا باپ ہے تو اگر تیرا باپ ہے تو باپ ہونے میں حق ہے اور چونکہ حق نہیں ادا کر رہا اس کو کہا جا کیا گیا جا ہے شری اگر تیرا باپ ہے وہ میاں حق ادا کر تو یقیناً اس کا باپ ہے تو حق ادا کرنا بھی کہو گا یقیناً ہوگا ادھر بھی ہی قبیلہ ہے سمجھے اسی قبیلے سے ہے کہ نصیحت کر اگر نصیحت نفع دے تو نصیحت کا نفع دینا کیا ہے وہ جیسے باپ کا ہونا کیا ہے یقینی ہے تو نصیحت کا نفع نہیں کا ہے نکین آئے تو زیادہ کرو نصیحت یقینی اس لحاظ سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کو سواب ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن ثواب ملتا ہے تو نصیحت تو ہر حال میں نفع دیتی ہے لہٰذا نصیحت کرنی چاہیے یہ بات ہی سمجھ ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے اں لفظہ ہے تذکیر کا سک کون سا لفظ ہے تذکیر ہے یا تبلیغ ہے تذکیر ہے نا اچھا تو ایک ہے تذکیر و تربیت اور دوسری چیز ہے دعوت و تبلیغ ان دو کا فرق ہے دعوت و تبلیغ عام ہے اوہ ہر ایک کو کرو دعوت دو اسلام کی دین کی یہ دعوت و تبلیغ ہے دوسری ہے تذکیر و تربیت تذکیر و تربیت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں ڈنڈا لے کے چلا جاؤں شہر والوں کے پاس کہ آؤ جی میرے پاس پڑھو وہ کہیں گے او مول صاحب فوج کرو ہے کام کا دماغ خراب ہوتا ہے سمجھے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تم خود توجہ سے آئے ہو پڑھنے کے لیے طلب لے کے آئے ہو اور جب طلب لے کے آئے ہو تو فاتح ذکر یہی ہے جو باہر بھاگے جا رہے ہیں ان کے اندر نصیحت تربیت تذکیر دفاع نہیں دے رہی اپنا دماغ کھپاؤ تو ان کے اندر کھپاؤ جو پیدا ہو رہا ہے تو یہ طلباء کو ان کو پڑھاؤ جہاں پڑھانا کیا ہو مفید وقت ضائع نہ کرو اسی طرح شیف کو بھی چاہیے کہ اپنے ان مریدوں کی تربیت کرے تذکیر جہاں کیا ہو پیدا ہو ایک دنیا دار آدمی اخام اس کا وقت ضائع کرتا رہتا ہے وہاں کیوں خام کا وقت ضائع کرے یہ بات سمجھی نہیں سمجھی تو دعوت و تبلیغ ہر ایک کے لیے ہے تذکیر و تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں اگلے میں طلب ہو اور اس کے اندر کیا ہو نفع بھی ہو یہ سیدک و من اقشا آگے ہے مستفی دین منت تذکیر آپ نے نصیحت کرنی ہے تذکیر و تربیت پیدا کون ہے ان قریب سمجھے گا وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا ہے ان قریب سمجھے گا وہ شخص جس کے دل میں کا ہے خوف خدا یہ مستفیدین منت تذکیر بھت جنبھل اشکا یہ محرومین لکھ لو اور دور ہوگا تذکیر سے بڑا بدبخت اللہ زی اسلال کوبرا انجام شکاوت اس بدبخت کا انجام یہ ہوگا کہ داخل ہوگا بڑی آگ یہ دنیا کی آگ چھوٹی آگ ہے وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا آخرت کی پھر نہ تو مرے گا بیچ اس کے اور نہ زندہ ہوگا آپ سوال کریں گے کہ دو میں مرے گا تو نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن زندہ تو ہوگا وہ زندہ رہے گا ہے نہیں تو اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے جی مفید زندگی کی کیا مفید زندگی آرام والی زندگی یہ اور نہ زندہ ہوگا آرام والی زندگی مفید قد افلا من تزکا پہلے کیا فرمایا سجکہ روم یکشا جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ سمجھے گا اب قد افلاح من تزکا یہ سمرائے خشیہ ہے جس کے دل میں خوف خدا آ گیا نا اس کا انجام سمرا اچھا نکلے گا وہ کامیاب ہے بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو پاک ہوا آپ لوگ یہی سمجھیں گے تزکا کا منہ پاک ہوا لیکن حقیقت کے اندر اس کا معنی ہے سمرا تزکا کا معنی خال سردو کے اندر یہی ہے بے شک کامیاب ہوا وہ شاخ جو سورا لیکن آج کل کے عام طور پر کا معنی نہیں سمجھتے ہم نے اس لیے ہم کر لیتے ہیں مانا پاک ہوا کس سے پاک ہوا عقائد اور اخلاق خبیصہ سے عقائد اور اخلاق کے سے پاک ہوا وہ کامیاب ہے اور دیکھو جی آدمی پہلے اپنے آپ کو نجاست سے پاک کرے اس کو کیا کہتے ہیں تخلیہ کیا کہتے ہیں نجاست سے پاک کرو برے اخلاق سے برے اعداد سے برے عقائد سے ایک کو تخلیہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالی کی عبادت جب شروع کر دو گے نا یہ ہوگا تخلیہ اس کا نام کیا جی آ, مزین ہو جاؤ گے عبادت کے زیور پہن لو گے جیسے کہ ایک حسین و جمیل عورت ہو کیچڑ کے اندر پڑی ہوئی ہو تو آپ اس کو زیور وہی پہنا دیتے ہو کیچڑ کے اندر یعنی پاک صاف کرتے ہو آسول کرے پاک صاف زیور پہنا دے تو ہمارے اندر بھی یہ غلط عقائد اور غلط اخلاق کی جو نجات ہے نا پہلے ہم اس سے پاک کریں اپنے باتن کو پھر عبادت کریں گے تہلیہ ہوگا مزہ آئے گا مذاکر عصمر ربی فصل یہ تہلیہ ہے اور ذکر کیا نام رب اپنے کا پس نماز پڑھی اس نے ہم انا پینا ہم کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے رکون نہیں ہے دوسرے حضرات کو خون کہتے ہیں ہماری دلیل یہی ہے زاکر رسم ربی فسل و فا ہے یا نہیں طفاء عطف کے لیے ہے باتوں ماتو فلیک دوسرے کے غیر ہوتے نہیں تاقیب کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ زاکر رسم ربی اللہ اکبر جو ہے نماز میں داخل نہیں ہے ایک شارت کے لیے ہماری دلیل ہے میں نے غنیت و طالبین کے اندر دیکھا حضرت محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلاح من تذکہ بذاکرس مربع اس کو مستاق انہوں نے بنایا عید گاہ میں جانے کا عید کے دن ہم عیدگاہ جاتے ہیں نہیں اب عید آئے گی تو پہلے کیا ادا کریں گے سد دل فتح. یہ ایک زکوٰۃ ہے ہم نے ادا کی صدقت الفطر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر تکبیریں پڑھتے جاتے ہو یا نہیں اللہ اکبر اللہ, اکبر, لا الہ, اللہ, هو اللہ هو اکبر اللہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ. ہم پھر جا کے کیا پڑھتے ہو نماز قد افلاح من تزکا بے شک کامیاب ہوا وہ شاف جو زکوٰۃ دے کے پاک ہوا کون سی زکات دی سچ کا پھر ذکر کیا نام رب اپنے کا پڑدا گیا عیدگاہ سلح نواز پڑھی بل تو سرون الحیات دنیا تزہید من دنیا بلکہ کے ترجیح دیتے ہو تم دنیاوی زندگی کو حالانکہ آخرت یہ ترغیب بل ال ہے حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے یہ جو مضمون آپ نے بھی پڑھے ہیں یہ صرف قرآن پاک کے مضمون ہی پہلے صحیفوں کے بھی یہی مضمون ہے یہ تاخیر کر دی گئی انضا بے شک یہ مضمون البتہ بھی صحیح پہلو کے اندر ہے صحیح ابراہیم کے اور موسیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کے نہیں کو دس صحیح پہ اور موسا علیہ السلام السلام کی تورات سے پہلے دس صحیح نازل ہوئے تھے